الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر فجر ولیال والشفر و شفر ول وطر یہ قسمیں جو ہے پہلے جیسا کہ ازکیا مشکلات القرآن میں سے ہیں اور اس طرح کے دورے میں اس میں بحث نہیں ہو سکتی لیکن یہ کہ فجر عام خیال یہ کہ اس سے مراد ہے دس زی حج کی جو فجر ہوتی ہے جس کے بعد کے نہر ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے وہ گویا کہ کلائمکس ہے پھر حج کے افال کا لیال آشر اور اس سے پہلے کی دس راتیں ظاہر بات ہے کہ دس تاریخ جب ہوگی تو دسوی رات گزر چکی ہے تو یکم دن سے لے کر اور دس دن ہج تک کی یہ دس راتیں جو ہے گزر چکی ہیں وہ شفل اور ایک دس راتیں وہ ہے کہ جو عشرہ رمضان مبارک میں ہے اس میں شفا اور وطر کا فرق ہے جفت اور تاق کا تاک میں پھر نیلت القدر ہے ویسے یہ کہ یہ تاک رات کون سی ہوتی ہے اب اس کے بارے میں کافی کچھ ایک مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ اب ہماری جو ہے آج کی پچیس تاریخ ہے اور سعودی عرب میں چھبیس ہے کل ہمارے یہاں ہم چھبیس ہوگی وہاں ستائیس ہوگی اور یہاں ہمارے پاکستان میں بھی شمالی علاقوں میں پٹھانوں کے علاقے میں بہت سے علاقے ہیں جس میں کہ آج جو ہے وہ چھبیسویں ہیں اور کل ستائیسویں ہوگی یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس وقت لیکن اس وقت اس پر گفتگو کا موقع نہیں پر یہاں تک مشف اور وطن یہی خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ جو راتیں ہیں جو جفت اور تاک ہیں ماہر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی وہ لے لے یسر اور رات اس گواہ ہے رات جبکہ وہ چلے حلفیزہ لے کر قسم ال ضرور اس کیا اس میں ہے کوئی دلائی ہے قسم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل مند ہیں ان میں جو نشانیاں ہیں ان چیزوں کے اندر جن کو گواہی کے اندر پیش کیا گیا ہے اب آ رہا ہے مضمون الم طرح کئی ففاد ارب تم نے دیکھا نہیں کیا تھا آپ کے رب نے آد کے ساتھ قوم عاد کے ساتھ کیسے ہلاک کیا تھا ارام ذات عماد وہ ارم جو ستونوں والا تھا خیال یہ ہے کہ ارم جو ہے یہ قوم آد کا شاہی خاندان تھا جیسے فرائدہ مصر کے نماردہ عراق کے تباب طبا یہ تھے یمن کے اور ارم جو ہے یہ قوم آد کا جو خاندان تھا بادشاہی ان کا لقب تھا ذات لماد اونچے اونچے ستونوں والا اور اب جو اس شہر کی شدار جو ان میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کے آثار اس کے کھنڈن موجود دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس سہرہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور تیس اس کے اوپر بڑے بڑے بینار بنے ہوئے ہیں اس شہر کی فصیل کے اوپر تو ذات الماد جو بڑے ستونوں والا تھا اللہ لم نصد و حافل بلاد جیسے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں بنائے گئے تھے معلوم ہوتا کہ ویسی تعویر جو اس آج کے بادشاہ شداد میں کی تھی شاید دنیا میں پہلی مرتبہ اتنا اسی لیے شداد کی جنت مشہور ہے اس نے وہ جنت بنا لی تھی اپنی اس قدر وہاں پر ساز و سامان تھا بس سمود اور ندی نے اور تم نے دیکھا کہ اس سبود کے ساتھ کیا, کیا, کیا تمہارے رب نے جنہوں نے چٹانوں کو وادی میں چٹانوں کو تراش تراش کر تر محل بنا لیے وہ تو اب بھی موجود ہیں بڑے بڑے ہال پھر بغلی کمرے بڑے عمدہ ان کے جو مکان بنے ہوئے اور عضی التاد اور کیا کیا آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کہ جو میخوں والا تھا اس کے جو کہ بڑے بڑے لشکر چلتے تھے تو بہت سے خدش تو ایسے ہوتے تھے جن کے اوپر صرف جو خیموں کو کھڑے کرنے کے لیے میخیں ہوتی تھیں وہی اٹھا کے چل رہے ہیں کچھ اور بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے بلّہ عالم الزیز تغل بلا اصل بات یہ ہے کہ ان تمام قوموں نے سرکشی اختیار کی ملکوں میں فاکسروفی حل فساد ظاہر بات ہے جب اللہ کے خلاف سرکشی ہوگی تو خلق کے لئے فساد ہو جائے گا اکثروں فی فیحل فساد اس میں بڑا فساد پیدا کر دیا آج جو فساد ہے ہیوز اور ہیب ناٹس کا نارتھ ورسس ساؤتھ ایک فساد ہے دنیا میں ہے چل رہا ہے جس طریقے سے کہ پیسہ کھینچ رہی ہیں یہ قومیں جی سیون اور جی نائن اگرچہ ان کے لیے بھی اب پیدا ہو رہے ہیں اور بھی دورے فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے ان کی بھی اپنی اندر سے رگیں کٹ رہی ہیں لیکن بہرحال ایک زمانے میں انہوں نے فساد مچایا زہر الفساد و پھر برنے والر بھی بات کر سب کے درداس فسب علیہم ربوں کا تو پھینکا دے بارہ ان کے اوپر ان کے رب نے عذاب کا کوڑا عذاب کا کوڑا تھا جس سے آل فرعون بھی ختم ہوئے اور وہ آدمی تباہ برباد کر دیے گئے قوم ثبوت نسم منسیاں کر دیے گئے ان ربدیر جان لو کہ تمہارا رب تاک میں بیٹھا ہوا ہے گھات میں ہے جو کوئی ایسی سرکشی کرے گا اس کا پھر یہی حشر کرے گا یہ اب جو مضمون آ رہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے فعمل انسان و ایزاب اب ہو رب ہو فاکر مہو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اسے عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی وہ اماں ادام مبلاح فقدر علیہ رشک جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رشت جو ہے اس پر تنگ کر دیتا ہے راشننگ کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا دیتا ہے ف یقول ربی اہادن تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا کل ایسا نہیں ہے آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس میں کوئی شرک نہیں ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نعمتیں دی ہے تو کوئی لکشمی بائی کی کی کرپا ہو گئی ہے یہ تو کہا اللہ نے میرے رب نے مجھے عزت دے دی, دی اور اگر کہیں تنگی آ گئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے دلیل کر دیا توحید تو مکمل ہے نا کہ کسی اور دیوی دیوتا کسی اور آلیہ کا تذکرہ نہیں ہے رب ہی نے مجھے عزت دی رب ہی نے مجھے دلیل کیا تو عز منتشا و منتشاب اور تو ضلع ونتشاب ایزا توری ہے جس کو چاہتا عزت دیتا جس کو چاہتا دلیل کر دیتا تو کیا خرابی کیا اس میں, اس میں اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو یہ امتحان ہے اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے ذلت نہ سمجھو یہ بھی امتحان ہے یہ برابر ہے یہ تم نے اسے عزت سمجھا دھوکا کھا گئے اس کو ذلت سمجھا دھوکا کھا گئے چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی لیکن توحید جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ جڑ بنیاد ہے نا کہ دایت کی اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کی نہیں یہ امتحان ہے ایک لفظ جو کامن ہے حزام ابتلاح اور اب جب اسے ابتلاح میں ڈالا ابتلاح میں عزت دی دیکھیں آپ کرتا کیا ہے یہ شکر کرتا ہے اپنی جو بھی اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حق داروں کو ان کے حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ عزت نہیں ہے عزت تو تب ہوگی جب اس امتحان میں پورے اترو گے ذالک کا یوم اتاب وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کے لئے عزت تھی کس کے لیے نہیں کسی کو تنگی دی تو یہ ذلت نہیں ہے دیکھنا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہیں یہ بالکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے تو نہیں نکل جاتا پتہ چل گیا نا تو یہ امتحان ہے تو پہلا درجہ سمجھ یہ کہ چاہے فراوانی ہو ایش ہو آرام ہو دولت ہو یہ بھی امتحان تکلیف ہے رنج ہے محنت ہے مشقت ہے اسرت ہے تو یہ بھی امتحان دونوں برابر ہو گئے اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے ایک ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے دوسرا مشکل ہے نہیں حقیقت اس کے برک سے پہلا مشکل ہے دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کے اندر زیادہ امکان ہے اللہ کو سنائی تھی ماں کل ب خیر مما کسور وہ اگر زیادتی ہوگی دولت ہوگی تو اللہ کو بھول جاؤ گے تو زیادہ نقصان یہ ہے زیادہ بڑا امکان یہ ہے اور اگر ناپ توڑ کر مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا یہ ہلکا یہ ہلکا ہے اگر حقیقت وہ بھاری ہے اور اسی میں وہ واقعہ نوٹ کر لیجیے امام احمد اب نمبل رحمت اللہ علیہ کا کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی کہ اس کے بارے میں الفاظ کے ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی بل بلا اٹھتا اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کب آئے جب بادشاہ کا بادشاہ وقت خلیفہ وقت کا الچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے رہ کر کے یہ بادشاہ نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے تب رو پڑے اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں یہ امتحان سختر ہے تو یہ ہے درجہ بدرجہ نہ تڑ کبل نہ تو ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے اور فراوانی ہے تو اللہ کی یہ توحید تو پوری ہو گئی آپ کی اللہ کی طرف سے لیکن اس لیے اب درجے ہیں کہ یہ امتحان ہے یہ بھی امتحان وہ بھی امتحان اس اعتبار سے دونوں بھی امتحان ہے یہ دونوں برابر ہیں اس سے بھی اوپر یہ ہے وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان ہے فام ال انسان اظام اب تلا فکرم ہُو ودا امہ فیقول ربی اکرمن وامزام اب تلاح فقدر فیقول ربی احان لیکن چونکہ تمہاری ذہنیت یہ ہے لہٰذا تمہارا قرض عمل کیا ہے بلطلا تکرے مون التیم تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ولاحاب بون اعلی تامل مسکین تم مسک... مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے بھی نہیں ہو خود تو کیا کھلاؤ گے اس لیے کسی اور سے اگر کہہ دیں گے تو وہ پلٹ کر کہہ دے گا تم کیوں نہیں کھلا دیتے لہذا بہتر یہ ہے کہ خاموشی روحاف بون اعلی تامل مسکین پتا کو لڑا سا چاہتے ہو کہ ساری وراثت اور نراش سمیٹ کر تم ہی ہڑپ کر جاؤ اور وہ رواج وہاں پر یہ تھا ہندوؤں میں تو اب تک بھی شاید ہے کہ وہ بڑا بیٹا جو ہے بس وہی وارث ہے باقی کسی کا کوئی حق ہوتا ہی نہیں یہ تو قرآن نے دیا ہے تفصیلی قانون وراثت باقی یہ ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پڑ گیا اور جس میں دو بڑا کوئی طاقتور ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا دیتا تھا کچھ بھی نہیں تم چاہتے ہو کہ ساری نراش تم جمع کر کے ہڑپ کر لو وَتُحِبُّونَ الْمَالَ مال اخبن اور مال سے تو تم محبت کرتے ٹوٹ کر وہ تو گویا کہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تمہارے دل میں یہ دو صورتیں اس اعتبار سے ان کو ذہن میں رکھیے کہ خاص عرب کا جو ایک معاشرہ تھا اس کا کلچر تھا اس کی ایک ثقافت تھی اس کی تصویر ہے جو یہ دو صورتوں میں آ رہی ہے ایک ان کا اپنا ثقافت کا ان کا ماحول غریبوں کو کھانا کھلانا یہ ان کے ہاتھ سمجھا جاتا تھا اچھا کام ہے لیکن یہ کہ جو لوگ دولت کی محبت میں مطلع ہو گئے وہ کیسے کریں گے اس کو اور جو بھی وہاں پر ہو رہا تھا زوردار جو بھی ہے طاقت والا سب کو لیتا تھا کل دکت اللہ دکند اس آیت کے ترجمے دو بھائیوں نے علیحدہ کیے ہیں دو بھائی کون امام الحد شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزندانے گرامی رحمت اللہ علیہ و اللہ علیہ ما باپ پر بھی رحمت ہو اللہ کی اور دونوں بیٹوں پر بھی یہ بوجھے القرآن میں شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا ہموار کر دیا جائے گا ازرا دکھ کا تلو دک کن کا اور جو ان کے بھائی ہیں شارفی الدین رحم اللہ وہ کہتے ہیں کہ جبکہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اب عربی زبان کے اندر یہ سارے احتمالات ہوں گے میں پہلے ترجمے کو ترجیح دیتا ہوں کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا پھیلا دیا جائے گا جا رب کل ملکا سورہ ہاکہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ یوم فیزن سبکات سما فکانت ورنتن کا دھیان یہ تو ہم نے پڑھا سورہ رحمان میں اور پھر یہ کہ وہاں پڑھا بربرا سا ہو جائے گا بل ملک والا اس کے کناروں کے اوپر جو ہیں وہ فرشتے ہوں گے وہ یہ ملو کا ارش عرب لے کر فو کہوں گی اور اور آٹھ فرشتے اس روز اللہ کے عرش کو لے کر اتریں گے جارب مکمل ملک اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصہ زمین برسر زمین ہی طے ہوگا جو ہم نے کمایا جو گوایا یہیں کمایا یہیں گوایا کوئی نیکی کمائی تو یہاں اور کوئی بدی کمائی تو یہاں یہ سارا قصہ زمین زمین ہی پر ہوگا زمین کو پھیلایا جائے گا مدت کھینچا جائے گا چپٹا کر دیا جائے گا کوٹ کوٹ کر پہاڑ چڑھا دیے جائیں گے وہ روئی کے گالے بن جائیں گے نہ اس میں کہیں کوئی موڑ ہوگا نہ اونچائی ہوگی نہ ڈھلوان ہوگی سورت تہاب میں ایک, ایک بار سے تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ کا رضول اجلال ہوگا اس کی کوئی تجلی ہوگی جس کو لے کر کے خاص طور پر آٹھ فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے وجار رب و کول فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے جی زم بے جہنم اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم بھی اور جیسا کہ میں نے ایسا کیا گالے وہ اسی زمین میں سے نکل آئے گی یہی جو اندر موجود ہے جو لاوا نکلتا ہے کبھی ان تمام جو بھی یہ آتش فشاں پہاڑ ہوتے کہاں سے نکلتا ہے یہ اندر ہے زمین کے اگر اس کو کوٹ دیا جائے اس کو کھینچا جائے تو وہی چیز ظاہر ہو جائے گی سامنے آ جائے گی بل عالم یوم یہ تذک انسان ورنہ اس دن انسان کو سبق یاد آئے گا یاد کرے گا چیتے گا وہ انسان یہ شاہ صاحب تھا چیتے گا انسان یاد آ جائے گا اسے کہ وہ کیا کر کے لایا تھا یہاں پہ اور اسے پوری نصیحت حاصل ہو جائے گی لیکن اب یہ نصیحت کس کام کی یوم یہ تذک انسان واننا اب یہ کس لیے اب تو اس میں کوئی فائدہ نہیں وہ تو دنیا میں اگر تم نے دیکھا ہوتا سوچا ہوتا حقائق تم پر منکشف ہوتے تو فائدہ تھا یہاں تو نہیں یقول یا لیتنی قدم تو حیاتی وہ کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا یہ لفظ نوٹ کی جی حیاتی میری زندگی تو اصلی یہ ہے آج معلوم ہوا مجھے میں تو دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتا رہا وہ زندگی نہیں تھی وہ زندگی کی تمہید تھی وہ ایک امتحانی وقفہ تھا چھانٹی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی طویل زندگی میں وہ زندگی برطر زندیشہ ہے سودو زیا ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم میں جاں ہے زندگی تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناپ آپ جا داں پہ ہم ہر دم دواں ہے زندگی اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا موت کا وقفہ ڈال کر یہ ہے آپ کا ٹیسٹنگ پیریڈ خلق التل حیات لیک لو اکم آسن عمل تو امتحان پاس کرتے اس سے مستقبل کے لیے اس امتحان کو پاس کرنا تھا اس آخرت کے لیے اب وہ کہے گا یقول یا لنی قدم تو لے کاش کے میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا فیوم و عزاب تو اس دن وہ عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی نہ دے سکے جا یو حساب آزاب آؤ آہنگ اس کا سا عذاب نہ دے سکے کوئی اور ولا یو سکو وسا کہو اور اس کا سا باندھنا نہ ماند سکے کوئی اور لیکن اسی وقت کچھ قسمت ہوں گے کوئی خوش قسمت جن سے کہا جائے گا یا تو نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ کون جو اس زندگی میں انتہانی زندگی میں مطمئن ہو کر اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا یکسوئی کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ چمٹا رہا مطمئن یا یہ تو ہر نفسل مطمئن ربک ترجیحیلا رب کے اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی وہ تم سے راضی رضی اللہ عنہم گا رضوان عنہ. فد خلی فی عبادی داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں اع کا مال نگین علیہم من نبی نب صدیقی ن شہدائے و صالحم جاؤ ادھر جاؤ بد خلی جنتی اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں اللہ ملب من جالنا بن ہوں بڑی ہمت کرنی پڑے گی یہ کہنے کے لیے کہ پروردگار ہمیں ان میں شامل فرماتے بارک اللہ کمبر قرآر رویم دفاعی میا کمبلایا کہ وس لکھن ہٹی